ان میں جو سب سے غمت تھا بولا کیا میں تم سے ناؤ کہتا تھا کہ تسبیح کیوں ناؤ کرتے